خدا رسول کے مخالف ہیں وہابی ہیں ہیں شیعہ ہیں رافری ہے مرزائی ہیں جوودی ہے عیسائی ہیں سکھ ہے یہ سارے لعین جو ہے ان کے ساتھ دوستی جوڑتا رہے اور اپنے دشمنوں سے دشمن رہے وہ دجال ہے وہ خدا رسول کا دوست کا ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ اپنے دشمن کو گوارہ کر سکتا ہے لیکن خدا رسول کے دین کے, کے دشمن کو گوارا نہیں وہ اپنے گستاخ کو میں نے واقعہ سنا واقعات آپ کو بہت سے سنا چکا ہوں تازہ لگائے کہ خاجہ محکم دین سہرانی رضی اللہ تعالی نو جب آپ کنویں سے پانی پی رہے ہیں جٹنے آ کر آپ کے سر میں ڈنڈا مارا خون نکلا اور پورے جسم پر جناب پھیل گیا اور کپڑے سرخ ہو گئے آپ نے نظر مبارک اٹھائی اور اس کو کتب بنا کر اڑا دیا کتب بن کر اڑنے لگ گیا وہ اسی وقت ہوا میں غلاموں نے ارد کی یہ کیا ماجرا حضور اس نے تو ڈنڈا مارا آپ نے کتب بنا کر اڑا دیا فرمایا یار میں نے اپنے کپڑے رنگے دیکھے میں نے کہا اس نے مجھے رنگا میں اس کو رنگ دیکھا بتاؤ یار آپ کے پیر کو میں اس پیرری ٹبر سارے دیا روزانہ ہوں ایک دن ساڈیا ہو گئی کشرا برابری چلو پش تو کہ مسلا پورا ہو گیا نا اور مسئلہ بتانا چاہتا ہوں ایک شبد پگڑی والے جو ہے نا ان کا ایک طاری صاحب ہیں بیس سال ان کے مرکز میں مدرس ہے 20 سال پانچ جناب ان کے لاہور کے فیضان مدینہ میں رہے ہیں کیا نام ہے ان کا شفیق صاحب شفیق صاحب پہلی ملاقات جب ہوئی میں نے باتیں کی سننے کے بعد کہنے لگے اس کا مطلب ہے یہ تو صاحب پیٹ چال چلی نہیں یہ پہلے دنوں نے جواب سا پرسوں چوتھ پھر آئے نا پرسوں چوتھ آئے تھے انہوں نے بات کی ان کا لگتا ہے ہمیں کہ مولانا الیاس قادری صاحب جو ہیں ان کا منشور بھی یہی ہے کہ وہ کفر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 کبھی حضرت صاحب کفر مخالفت کا اعلان کریں گے اب تو کفر موافقت ہو رہی ہے نا کبھی اعلان کریں گے میں کہا جی یہ بتائیں سبز پگڑی والے مرتے ہیں روزانہ یا دوسرے تیسرے چوتھے کوئی نہ کوئی دنیا میں مر رہا ہے سبز پگڑی والا کہنے لگا یہاں مر رہا ہے میں نے کہا اب تک کافی مر بھی چکے ہیں کہنے لگے ہاں میں نے کہا وہ تو کفر موافقت میں مر گئے کہنے لگے ہاں تو میں نے کہا افسوس ہے حضرت اعلان کریں گے اور پیچھے قوم مر رہی ہے کفر میں جب دوسری بات یہ ہے کہ حضرت کو اپنے مرنے کا پتہ ہے کم مریں گے تو حضرت کل چلے جائیں تو منصوبہ دل میں رہا حضرت کو آفقت میں مر گئے تو آپ کا کیا بنے گا حضرت کا بتاؤ کہ اب قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں جب میں نے جواب دیا کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بتاؤ کافی پانچ سات آدمی بیٹھے تھے شیخ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے کل پر پڑھ کر کہنے لگے یار اور میں نے پھر تفسیر منگائی میں نے کہا دیکھو جزوی دین کی بعض باتیں لوگوں کو بتانا اور بعض چھپانا اس سے کیا نقصان ہوتا ہے پرانے مجید میں ہے بلغ ما سے الیکٹ جو کچھ بھی اتارا گیا آپ پر اے محبوب سب کا سب پہنچا دو ہر کسی تک پہنچانا نبی کا فرض نہیں سمجھنا ذرا بات کو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 آپ اپنے چند صحابہ گرام کے اندر ہی ہمیشہ رہنا پسند کیا انہیں کو دین بتایا لیکن اتنا ہے بعض کو بتایا بعض لوگوں کو بتایا کچھ کو بتایا لیکن جتنا دین تھا سب بتایا سبحان سبحان اللہ اللہ یہ نہیں آپ نے کیا کہ کچھ حصہ چھپا لیا سیدہ عامہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کچھ حصہ بیاں نہیں کیا چھپا دیا یا کسی کو بتایا اور ظہر نہیں کیا سمجھنا ذرا جو دین کا حصہ ہے دین ہے جو شریعت جو ہے شریعت اس کا حصہ کچھ کسی کو بتایا اور آگے زہر نہیں کیا اور خبردار سمجھنا وہ جھوٹا آدمی ہے اللہ فرما رہا ہے بلغ بل ما کما ضرح بابو جو اتارا سب پہنچا سبحان اللہ نے اپنے حبیب اللہ تعالی کے ربم پر اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا عمل کیا ہے لہذا انہوں نے کوئی حصہ چھپایا نہیں جب دین کا کچھ حصہ چھپایا جاتا ہے کتاب و تفسیروں میں لکھا ہے اس سے نقصان کیا ہوتا ہے توجہ بھی ذرا کہ دین کو بعض حصے کو بیان کیا جائے بعض کو نہ بیان کیا جائے اس سے کیا نقصان ہوتا ہے جزوی دین بیان کرنا کل نہ بیان کرنا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 ان کا تک دین لوگ پورا نہ پہنچانا بعض حصہ پہنچانا باز نہ پہنچانا اس سے کیا نقصان ہوتا ہے اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ لوگ جتنے حصے کو نہیں جانتے ہوتے وہ اتنے حصے کو دین ماننا گوارا نہیں کرتے جب ماننا گوارا نہیں کرتے تو وہ کفر پر مر جاتے ہیں آج یہی ہو رہا ہے کہ خنزیر ملاؤں نے پیروں نے دین کل بیان نہیں کیا جب کل بیان نہیں کیا آج حضرت صاحب نے اگر آ کر ہمیں کل دین بتایا با حوالہ قرآن و حدیث شریعت سے پورا ثابت کر کے سب کچھ دیتے ہیں قرآن و حدیث اجماخ کیا سے جو ہمارے کو کافی لکھ گئے ہیں جی جو وہ سب بتاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار سات کبھی نہیں سنی ہیں گلنا ہے دوسرا پتا نہیں کتوں کاڈ لے آدی اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سننے کے بعد کہتے ہیں یار واقعی ہم بےخبر تھے ہم جاہر تھے مہربانی بھائی آپ نے واقعی صحیح بتا دیا لیکن ہم نے زیادہ لوگوں کو ایسے دیکھا وہ لانتی کہتے ہم نے سنی نہیں ہے تم نے کہاں سے نکال دی آپ کو نہ سننے کی وجہ سے منکر ہو گئے ایمان سے بتاؤ اگر بول رہا پھر تمام دین بیان کرتے رہتے تو لوگ کیوں انکار کرتے یہ وقت کیوں دیکھنا پڑتا بلکہ ہو سکتا ہے کہ اگر دین مکمل بیان ہوتا رہتا تو حضرت حضرت صاحب ہمارے بیان کی حاجت بھی نہ ہوتی ضرورت بھی نہ ہوتی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 اس وجہ سے کہ ان کے ملاوں پیروں نے ان کو کامل دین نہ دیا یہی حالات ہمارے اندر پیدا ہو گئے کہ ملاؤں اور پیروں نے جب دین مکمل نہیں دیا تو بھائیو اب یہ ہو گیا کہ لوگ دین کو دین ماننا گوارہ نہیں کرتے اور یہ جتنی جماعتیں ہیں والی ہے توجہ تھا میں نے اس کو وہ سبل پگڑی والے بیلی کو میں نے کہا میں نے کہا سنو یہ بتاؤ جب تم کہتے ہو غیر سیاسی اور ہم کو کے مخالف نہیں ہے کسی حکومت کے مخالف نہیں ہے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 تو یہ سب کچھ تکلیف ہے مصیبت لوگ بھی بھاگ جائیں گے اور پھر اندر بھی ہونا پڑے گا یہ سارے کام جو اس وقت ہوں گے لانتی ہو جو نتیجہ اس وقت نکلے گا وہ اب نکال لو جب اس وقت تمہارے ساتھ تھوڑے رہ جائیں گے اب لوگوں کو حق بتاؤ مکمل بتاؤ تھوڑے رہیں گے تھوڑے رہیں گے نا جو تھوڑے رہیں گے تو کم از کم وہ تھوڑے تو ایمان پر ہوں گے تو بہ مانو جو نتیجہ اس وقت نکالنا ہے جی سہرول پادری کدی آخر آخیا بڑا درجال ہے بڑا کزاب ہے بڑا شاطان ہے کدی کچھ کہ اور میں تو توجال میرے گا بیٹا تو مجھے چکم دے رہے تھے اس کو کہتے ہیں پترے بازی کہ پتھرے بازی پترے دا سا پیا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 کہتا ہوتا ہوں دیکھو بھائی والے دعا کرتے ہیں تو دعا میں کہتے ہیں یا اللہ یہ صدر صاحب آئے ہوئے ہیں صدر مملکت دعا میں آئے ہیں یا اللہ زرداری صاحب کے کاروبار میں برکت اتھا فرمایا وہ بلند آواز کہتے گنجا صاحب آئے ہوئے ہیں یہ وزیر اعلی صاحب آئے ہوئے ہیں فلانے فلاں یا اللہ ان کے کاروبار میں برکت اتھا فرمایا یا اللہ ان کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما اب دین بتانا نہیں ابھی کس پر چلنا ہے <laughs> وہ تو خود اپنے آپ کو دین والا سمجھتے ہیں <laughs> جنرل مشرف بھی کہتا تھا مشرف کہتا تھا سب سے بڑا الحمدللہ مسلمان مضبوط میں ہوں ایسے ہے تو یہ کیا دعا اب بتا دیں اب میں نے کہا لانتی اگر یوں دعا کرو یا اللہ یہ قبضہ گروپ پائے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے <laughs> وانسی کام کے اندر یا اللہ ان کو ہدایت دیں اور آج کے بعد یہ کام چھوڑ دیں قبضہ کرنا چھوڑ دیں رکشا گیری چھوڑ دیں حرام کوری چھوڑ دیں زرداری صاحب ٹیکس کاٹتے ہیں یہ پندرہ روپے ہمارے موبائل سے لوگوں کے غریب کے موبائل سے یا اللہ ان کو ہدایت دے یا آج کے بعد ہرام کھانا چھوڑ دیں تو ایمان سے ہوئے وہ کہے گا ہوئے وہ کتنی کا بچہ بغیرت بغیرت یہ بدوا کہاں سے دے رہا ہے وہ <laughs> سچی بتاؤ آمین کہ گانا کٹے گا میں یہ انگریز کا قانون چلاتے ہیں ان کو ہدایت دے اس کے مخالف بن جائے کفر سے بچ جائے یا اللہ یہ اپنی عورتوں کو باہر یہ سکول اور دفتر ہاتھ رکھے یہ گشتیاں بناتے ہیں یا اللہ ان کو بٹھانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ان کی عورتوں کو شرم و حیات سکھا میں میں دیکھتا ہوں یہ بارڈر سے کون آ رہا ہے دعا میں شریک ہونے کے لیے آخری دن ہے دعا کا دن ہے چلو جی پسیاں رہیے کیونکہ آگے بہن چھو دعا ہی ایسی دیتے ہیں کہ جس طرح یہ سب چل رہے ہیں یا اللہ ان کے اوپر رکھتے ہیں بہن چو ڈرامہ بازو غیرت کے بچے تم لانسی کے بچے لوگوں کو راضی اور خوش کرنے کے لیے دین چھپایا ہوا ہے تم نبیوں کی طرح دین پیش کرو رائنڈ سے دعا کے لیے کوئی نہیں آئے گا سے تو بڑی دور کی بات ہے سبحان اللہ جیسے میں کہتا ہوں آج کسی کی جس کی بہن بیٹھی جو ہے وہ باہر کام کرتی ہے کام کرتی ہے کام کرتی ہے یا کام آتی ہے چلو جس کی باہر کام آتی ہے سمجھ نہیں بات کی آ رہی تو اس کو کہہ دو یا اللہ اس کی بہن بیٹھی کو شرم ہزار بنایا شرم ہزار شرم حا تا کو مت بجنا موربی میرا دشمن ہونا میری چمڑے دی فیکٹری کھلی بند کر دیا گنجرا تیو ہزار نہیں آگاہ ہزار لے آئی تو تے میری روزی دا دشمن ہے اتوں آنا رب نو اینج کر دے اج کر دے میرے نہ پوائیں یہ دیا کرد پہا کی موربھی صاحب الحمد دلہ میری بیٹی لکھ تک گئی ہے میرا ہی ڈرڈا کیا تعین امرا نہ کرا دیا پہلی طرح وہ جی اخر گیا جدھر بھی گیا تین ہی ویکد سارے بہن چود تہذیب نو کے سامنے سر اپنا خم کریں ہمارا اقبال کہہ گیا اللہ اگر مزے کی زندگی لینا چاہتا مزہ مزا اے مزا. مزا ہونا ہے وہ کہتا ہے اگر مزا چاہتا ہے نا تو تہذیب نو کے سامنے سر اپنا خم کریں بس صرف اتنا کہہ دیا کرو کہ اسلام حالات کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے اب ترقی کا دور ہے ماشاءاللہ زمانہ جس طرح چل رہا ہے چلو تم ادھر کو آواز ادھر کی اب باقی عورتوں کو گھر میں بٹھانے کا دور نہیں ماشاءاللہ میں بھی اسی کوشش میں مزے چڑھا دے مولوی مزے گا جی ٹرک تھلے آ مزے لیند لیند آ نہیں آولوی مزہ چی مرے گا کر کے سونے مزے کنجل خوش کرنا پتھر پہن نبیا نو پتھر پہن پہ. ان لانسیاں واسطے صدر صاحب آیا بیٹھا میر جن پتھر مارنے ہوگئے شریق پتھر مارنے جن دین کی گل سن کے پتھر مارنے سن گولی مارنی الحمد للہ جدو موقع پان پھر پتھر اپنے ماردا کدی پتھر مارد کدی پرچا ماردا کدی گولی ماردا کدی کچھ کردہ وہ سارے ہاتھ کنڈے استعمال کرتے نا تقبیر میں سرکار نعرہ مار دے اللہ आपका जरा देख घंटा घंटा लाया ना पुत्रा ना। ही नारा का मतलब होगा हक की आवाज मैं हक दवाज कभी